اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور وہ اس کے اہل ناؤ اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں مگر ان میں اکثر کو علم نہ